فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعو الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن يريد منها وما من کا نیوری منہافر حضرات المائے کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں اور دانشین اور بہنوں یہ دنیا دار الاسباب ہے اس دنیا سے دار دارالاسباب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا کوئی مسبب اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ سبب نہ پایا جائے سبب اور مسبب کو ایک مثال سے سمجھ لیں پنکھے کا چلنا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 ایسا آدمی جاہل ہے جو یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا میرے بچہ ہو جائے گا اس لیے کہ بچے کا وجود مسبت ہے اور اس کا سبب شادی ہے اور میا بیوی بی کا ملنا ہے لیکن میا بی, بی ملے سب موجود ہے لیکن اللہ تمہارا کتا ہے اس کے باوجود نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے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 عقل کو کسی نے دیکھا ہے نہیں لیکن عقل کے وجود کا ہم یتیم رکھتے ہیں کیونکہ اکل کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا پہنتا ہے اچھی طریقے سے چلتا ہے اچھی بات چیت کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اکل ہے لیکن ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ تو اچھے کپڑے پہنتا ہے نہ اچھی طریقے سے بات کرتا ہے اول سول بکتا ہے اہم بکانا حرکتیں کرتا ہے تو so ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی بے عقل ہے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 دکھائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اس کا دکھائی نہ دینا اس کے غیر موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے ادم روجن ادم روجی کی دلیل نہیں ہے جیسے کسی نے دلی نہ دیکھا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں نے دلّی دیکھا نہیں ہے اس وجہ سے دلی موجود نہیں ہے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 ہر زیادہ یہ دوائی دیتا ہے کہ اللہ تبارک موجود ہے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے ہوا دشا سے جہاں میں خدا کو دیکھ لیا ہوا دشا سے جہاں میں خدا کو دیکھ لیا پوری جو جوخاک تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا ہوا کو کسی نے دیکھا ہے نہیں لیکن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 جو انکار کرے وہ بے ہے تو اللہ کے وجود پر بے شمار نشانیاں بسری پڑی اگرچہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہاں جنت کے اندر دکھائی دے گا دنیا کے اندر اس کا دیدار ممکن نہیں حضرت مسا علیہ السلام جب کو دور پر گئے یا انی ان اللہ رب العالمین اے مسا میں تمام جہاں پر تم کو ہوں مسا علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک بات چیت کی کلام کو تبدیل کر دیا اس کے بعد مچل گئے کہنے لگے گا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو مجھے دکھا دے گی یا منظوری نہیں تُو مجھے خود کو دیکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارکار نے فرمایا تم مجھے ہر چیز نہیں دیکھ سکتے تمہیں وہ آنکھیں ہی عطا نہیں کی گئی ہے دنیا کے اندر کہ تم میرا دیدار کر سکو تمہارے آنکھوں کی دیدائی میرے دیدار کی متحمل نہیں ہو سکتی دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تم مجھے کیا دیکھو گے میں اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے روئے کو مہار پر موقف کیا کہ نہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا میری تجلی کے ظہور کے بعد نہ تم دیکھ پاؤ گے تارا نہیں اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے اوپر موقوف کیا اوپر ڈالی تو پہاڑ ریزا رضا ہو گیا اور حضرت ہو کر کے پڑے تو دنیا میں تو دیدار الہی ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے حدیث عائشہ بھی موجود ہے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 پورا نہیں کیا گیا ہاں قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جنت کی سب سے بڑی نعمت کی اس سے بڑی نعمت کوئی ہوگی ہی نہیں وہ دیدارے لائی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنت کی ہر نعمت ہیچ معلوم ہونے لگے گی ایچ لگے گی اندازہ لگائیے وہ کیسا ہوگا ہر مومن کے دل میں یہ آرجو ہوگی یہ تمنا ہوگی کہ اس کائنات کو اتنا حسین بنانے والا اتنا جمیل ہوگا کیسا ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے بعد جنت کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا کا جذام کی کسی نفس کو یہی بنائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں की کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے کتنی عظیم نعمتیں ہیچ لگنے لگے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 پورا کا پورا ایک تھالی کی طرح نظر آتا ہے اور کبھی کبھی تو اس کاف کا پانی کے اندر جب نظر آتا ہے تو بالکل وہ چھوٹی سی تشکری کی طرح ہوتا ہے تو کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ چاند تشکری کی طرح ہے تشکری اتنا بڑا لو ایک بہت بڑا کوڑا ہے جو ہماری زمین کے ارد گرد گردش کر رہا ہے انیس یا تیس کے اندر یہ چکر پورا کرتا ہے ہماری زمین کے ارد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 جو جس طریقے سے اللہ کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محدانیت کے اوپر بھی نشانیاں موجود ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ سے مشیر سے نکلتا ہے مغربی میں ڈوب جاتا ہے موسموں کے تغیر جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہے جاڑا گرمی برسات پورے تسلسل کے ساتھ ہر سالات ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ناریل کے طرف سے ہم ناریل کے پھل ہی دیکھتے ہیں آم کے درختوں پر ہم آم لگا ہوا ہی دیکھتے ہیں کدو کی بیل کے اوپر کدو ہی لگتا ہوا دیکھتے چیو کے درستوں پر ہم ہی چیزتے اگر اس کائنات کے اندر اور کئی ادا ہوتے دیوی دیوتا ہوتے تو ہم یہ دیکھتے کہ ناریل توڑنے کے لیے گئے تو ہمارے کوئی کدو لٹکا ہوا تھا اس لیے کہ کسی دیوتا نے اپنا تصور کر دیا تھا ناریل کے درخت پر کدو لٹکا دیے تھے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 کچھ اسباب ظاہریہ ہیں جیسے دولت پیسہ عہدہ ڈگری منصب قوت طاقت عقل یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب ظاہریہ اور ایک ہوتا ہے سبب باطنی جیسے ایمان توکل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 اللہ تعالیٰ نے کارون کو دولت دی تھی زندگی بنی کی بگڑ گئی دولت ملنے کے بعد قارون کی زندگی بگڑ گئی اسے زمین کے اندر پھنسا کیا گیا دولت ہونے کے باوجود اس کی زندگی بگڑ گئی ہمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وزارت دی تھی کم کا وزیر تھا وزارت بہت بڑا عہدہ ہے اس عہدے کے ملنے کے بعد حامان کی زندگی بگڑی بنی بگڑ گئی, بگر گئی اس کی زندگی خراب ہو گئی اور وہی مزاق حضرت یوسف کو ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بن گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایریا نگڑتے ہیں زمین پھنستی ہے اور زمزم کا کو کنواں نکل آتا ہے آج تک حاجی لوگ سیراب ہو رہے ہیں تقریباً چار ہزار سال سے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ میری ضروریت میں سے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 پیسے سے دولت سے زندگی کا بننا یہ انسانی تجربہ ہے اللہ کا وعدہ نہیں لیکن اسبابِ پاتی ہی یعنی ایمان سے اور سے زندگی کا بننا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے جیسے میں نے خطب مصرونا کے بعد آئےت کریمہ پڑھی سورہ شور کی اس کے اندر اللہ نے فرمایا من کان یوری تو ہر سل آخرتی نزد لحوفی ہر سی وہ من کان یوری تو ہر سل دنیا نوتی ہوئی نسی جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اللہ بول کیجیے <متصفح> جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم بڑھاتے رہتے ہیں. من کہنا یورئی جو ہر سل آخرت نزد نہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں اور من کہنا یورئی جو دنیا لوتی ہی تو جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں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 تو دنیا اتنی نہیں ملے گی اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا تو دین بقدرے محنت ہے جتنی محنت کرو دین ملے گا اور دنیا بقدرے قسمت ہے دنیا کے اندر کتنی بھی محنت کر ڈالو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ دینا چاہے گا اس کی دلیل یہ ہے کریمہ بھی ہے ایک اور ایسے کریمہ بھی ہے جو سورج بنی اسرائیل کے اندر ہے اللہ تبارا نے شاد فرمایا من کا نئید الجی لتا لو پیا مانسا لمن نرید مجان جم یس اللہ مزمو محمد جو آدمی آجرا کو چاہتا ہے یعنی دنیا کو تو ہم اس کو دنیا سے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں لمن نوری جتنا ہم چاہتے ہیں مان شاہ جتنا, جتنا ہم چاہتے ہیں جتنا وہ چاہتا اتنا نہیں بلکہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ملتا ہے تو دنیا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 کہ دولت جو ہے محنت پر نہیں ملتی کہ وہ سیٹ پانچ منٹ فون پر بات کرتا ہے پچاس ہزار کماتا ہے اور ایک مزدور ہے دن بھر محنت کرتا ہے تو سو روپئے کماتا ہے گویا دنیا بکدرے محنت نہیں ملتی ورنہ دونوں کو اسی طریقے سے ملنا چاہیے اور دنیا عقل بھی حاصل نہیں ہوتی کہ جتنا بڑا اکل مند ہے اتنا زیادہ دنیا حاصل کر لے گا انگا ٹیک کتنے کروڑ پتی ہیں لکھنا نہیں آتا سائن کرنا نہیں آتا انگوٹھا لگاتے ہیں اپنی ऑफिस کے اندر نیٹ اینڈ کلیم بیٹھے رہتے ہیں انگوٹھا لگاتے سائن کرنا نہیں آتا اتنے بڑے جال رہتے وہ ہو. لیکن بڑے بڑے ایم کام اور بی کام وہاں پچ پچ ہلا روپے, چن چن ہزار روپے تین تین ہزار روپے کے اوپر نوکر رہتے ہیں پتا یہ چلا کہ دولت کا ملنا دنیا کا ملنا عقل پر بھی منحصر نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ عقل ہو گئی تو اسے محنت کے اوپر مناسب کی آدمی بہت زیادہ محنت کرے تو اسے دولت مل جائے گی دن بھر ایک لیبر محنت کرتا ہے ایک مزدور محنت کرتا ہے لیکن سو روپئے پاتا ہے لیکن ایک سے پانچ منٹ سے ان کے اوپر گفتے ہو کرتا ہے پچاس ہزار روپے کماتا کیا ثابت ہوا کہ دنیا محنت پر نہیں ملتی دنیا حقیقت کے اوپر نہیں ملتی دنیا بقف قسمت ملتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے ہاں دین کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ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 جہنمی سے جہنم میں چلے جائیں گے اللہ پوچھے گا نَقُولُ نکول الی جہنما تکولم مسجد اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تس سے میں نے بھرنے کا وعدہ کیا تھا سجھے کیا تھی بھر گئی تکول تو بولے گا حلمی مسجد کیا کوئی اور بھی ہے دے اور ڈالے گا اللہ بھر گئی, دے اور, اللہ بھر گئی دے اور ڈال دیا دے دے دے یعنی برابر وہ دے دے پکارتی رہے گی لا لا لا لے اس کا پیٹ نہیں لگے گا جہنم کی آواز صرف اور صرف دے, دے. آج یہی آواز ہے. ہر آدمی نکال رہا ہے یہ آواز ہر آدمی کی زبان سے نکل رہی ہے ایک آفیسر ہے نکاح بچا کر کی ہوتا ہے دے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 سب انہیں ملے گا لہو کیا میں ایسا ہوں جنت میں جو یہ چاہیں گے سب ملے گا مزید اور اور بھی ہماری طرف سے زیادہ ہے لے لس کا کافی ہے لے بس کافی ہو گیا میرے بابو لے میرا بابو کیا کروں گا لے بندہ بس اللہ پاک فرمائے گا لے تو جنت کی آواز ہے وہ لدئی مزید اور جہنم کی آواز ہے ہل مزید یہ قرآن نے بتایا یاد رکھو جہنم کی آواز ہے جنت کی آواز ہے وہ مزید لے تو جو آدمی جنت کی راہ پر چل رہا ہے جو لیتا ہے برابر لینے کی حالت ڈال رکھی ہے وہ درختی کا جہنم کی آواز بلند کر رہا ہے جہنم کے راستے پر چل رہا ہے یہ آواز تو جہنم کی ہے اسی وجہ سے میں نے یقین نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ کا مطلب ہے ایسے یہ ہاتھ دینے والا ہے اور نیچلا ہاتھ لینے والا ہے نبی نے فرمائی یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کیوں نہ ہو کہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نیچے والا ہاتھ لیتا ہے ایک جنت کا کام کر رہا ہے ایک جنت کا کام کر رہا ایک جنت کی آواز لگا رہا ہے ایک جہنم کی آواز لگا رہا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں کبھی کبھی دھوکا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت و آرام سے رہ رہے ہیں جتنی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا اتنی ہی زیادہ انہیں مل رہی اللہ آئے سے کریمان اس کی وجہ بتائی انجام بتایا اور حدیث پاک میں کریما کی شارہ آئی ہے پہلے وہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں اس کے بعد جو حدیث جس چیز کے یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے اور جب جو انہیں دیا گیا اس پر اترانے لگے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا حیران رہ گئے یہ آیتِ کریمہ ہے اس کی شرح مسند احمد کے اندر آئی ہے حضرت ابن عامر سے روایت اس طرح ہے نزی اللہ تعال عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مینت دنیا ما ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما ما فتحنا عليهم ابو, ابو ابلی احمد حضرت امام احمد حدیث پاکو مسن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں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 ایک مکان کا دس مکان ہو گیا اور اسی طریقے سے دولت کی ریت پہلو گئی اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں جب وہ ایسے عشرت میں مشغول ہو جاتے ہیں یہ سمجھتے کہ اللہ بہت خوش ہے خوب نواز رہا ہے اچانک پکڑتا ہے اور حیران رہ جاتا اس کا مطلب کیا ہوا اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے کسی کو دیکھو کہ اللہ نے اس سے کوئی چیز نہیں ہے پریشان حال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ سے ناراض ہے اور کسی کو دے دیا ہے ایش و عشرت میں مشغول ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایش و عشرت میں اس وجہ سے مشغول ہے کہ اللہ اسے خوش ہے نہیں کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے آتے کریمہ میں بتایا گیا کہ ہم کبھی دے کر آزماتے ہیں اور جب پکڑتے ہیں تو اس کا حال ہاں خراب ہو جاتا ہے وہ کی طرح ایک دفعہ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ایک صاحب خانہ پجرے کے اندر ایک توتا پالے ہوئے توتے کو طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے چیکو دیتا ہے انار دیتا ہے مرچے دیتا ہے گلاب جامن دیتا ہے طرح طرح کی نعمتیں چجرے کے اندر دیتا ہے تو طوطے کو صاحب خانہ گھر والا جو یہ نعمتیں دے رہا ہے کس جذبے کے ساتھ دے رہا ہے دن کی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے اچھا اسی گھر میں ایک چوہا ہے جو ناک میں دمکیے ہوئے چیزیں کئی بھی رس میں جا کر کے خراب کر دیتا دیکھو توتا میں پنجرے چوہے کے لیے بھی ایک پنجرا لانا چاہے بے خانا اور پھر اس کا شٹر اٹھا کر کے डाल देता اندر نعمتیں ڈال के ہے का تو پے کا شٹر डाल کر کے نعمتیں ڈال دی گئی ہے اور ہے. چوہے لانے کے اندر شٹر اٹھا کر کے جو نعمتیں ڈال دی گئی ہے اب چوہا آتا ہے اس کے بعد دیکھتا کیا نعمتیں ہیں اب اس کے اندر وہ گھستا ہے گھستے ہی کون شٹر گرتا ہے اور دیکھتا کہ اب بھاگنے کا راستہ مسجود ہو گیا ہے حیران و پریشان ہو جاتا یہ کیا ہوا یا تو نعمتیں ایکٹیوٹی کھانے کے لیے میں آیا تھا یہ کیا ہوا اب تو بھاگنے کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے اب بچے پنجرے کو اٹھاتے باہر جا کر کے دیش سے ایسی مار لگاتے ہیں ماری ڈالتے سے تو دیکھو توتے کو جو نعمتیں پنجرے میں دی جا رہی ہیں دل کی خوشی کے ساتھ ساحل کے اور چوہے کے پنجرے کے اندر وہی نعمتیں رکھی گئیں دل کی ناردہ ساتھ. تو کہ آدمی کو نعمتیں دی گئی ہیں کچھ چوہے کی طرح پے کے اندر نعمتیں رکھ دی گئی ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ اس طرح نعمتیں دیتا ہے دل کی نسامندی کے ساتھ اللہ تبارک کو تا اسے تباہ کرنے کے لیے یہ نعمتیں دیتا ہے اس لیے کہ وہ نعمتیں چوہے کی تباہی کا سبب بن گئی ہیں چوہا گھسا کی شٹر گریا نعمت کی تباہی کا سبب بن گئی اور بالکل وہی انداز پانچ ہزار اچانک ہم ان کو پکڑتے تو ہرانے جاتے ہیں شٹر چولہے داری کا اچانک گرتا ہے اور چولہا ہرانوں پر جاتا ہے یہ کیا ہوا اور اس کے بعد اس کو مار ڈالا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے یہ نعمتیں جن کے پیچھے آدمی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 جن نعمتوں کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو بھاگ رہے ہو راست دن ایک کیے ہوئے ہو ارے میرے بندو اللہ فرمان ہے میرے بندو دنیا کی ہر نعمت کے اندر تین تین خرابیاں ایک خرابی ہو تو چلنے والی ہو تین تین خرابیاں ہیں کائے کو مدد ماری کر رہا ہے پہلی خرابی یہ ہے کہ کوالٹی صحیح نہیں ہے دوسری خرابی ہے کہ کوانٹٹی صحیح ہے. خرابی ہے کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والی نہیں ہے کاائے کو اس کے اپنا دنیا میں آدمی کتنا بھی کما لے کتنی بھی دولت اسے مل جائے تمنا اور کی باقی رہتی ہے جو جذبہ ہے وہ باقی رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کے بارے میں ایک حدیث پاک نے اشاک فرما دیا کہ اگر اس نے آتم کے پاس سو وادیاں دو وادیاں وادیا, وادیا سونے کی مل جائے تو لب تگا تو تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی سونے کی مل جائے حالانکہ دنیا کے بارے میں تعینات کرنا چاہیے دنیا کے بارے میں تعینات اور آخرت کے بارے میں شیش جی دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں شروع سادی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے گل سکا ہوں رو تنگ بیک نانے ہی پور گردت رو دت اتڑی ان دا رنگردت نعمت روئے زمین پور نکلت دی گئے تنگ کی خالی اتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے اور لالچی کی آپ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر کے نہیں بھر سکتی لہذا دنیا کے بارے میں کنات اختیار کرو دنیا کی ہر نعمت کے اندر تین تین خرابیاں ہیں کتنے بھی بڑے ہو جاؤ ساری چیزیں تمہاری تمنا کے مطابق نہیں مل سکتی ایک آردو پوری نہیں ہوئی دوسری آرزو سر اٹھائے رہتی ہے ایک تمنا پوری نہیں ہوئی دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے غالب نے بالکل صحیح کہا ہے کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے ایک دی بھی ہے دوسری بیوی ہو جائے دوسری آگے تیسری ہو جائے चौथी हो जाए आ, देख बेटे की शादी हो जाए आ, हो गई। लड़की की शादी भी हो जानी चाहिए।, चाहिए अब लड़के के बच्चे पैदा हो गए तो अब पोते की शादी हो जानी चाहिए बच्चे को डिग्री मिल गई कोई पोस्ट मिलना चाहिए बड़ा हो गया है कोई दुकान उकान करनी चाहिए इसको कुछ जरिया आमदनी होनी चाहिए लाह तमन्ना का एक लंबा सिलसिला है यह सिलसिला کتنا پیارا بچہ سے قتل مت کرو کتنا پیارا بچہ ہے شاید یہ ہمارے لیے نفا بخشی یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے کر بک ملا بی کو بیٹا دینے پر تازر نہیں تھا یہ دلیل ہے کہ اس کا بھی ریک رب ہے یعنی اللہ سبار تعالی جو بیٹا دیتا ہے وہ بیٹی دیتا ہے اور جسے چاہتا بیٹا بیٹی دونوں نہیں دیتا بنا دیتا ہے محروم رکھتا ہے یہ سب دینا اللہ تعالی کی قدرت میں کوئی بھی چیز ملتی ہے تھوڑی مقدار میں ملتی زیادہ مقدار میں نہیں ملتی और जो थोड़ी मुखदार में मिलती है उसकी क्वालिटी सही नहीं होती एक तो क्वान्टिटी सही नहीं है मिलता है तो थोड़ा मिलता है और जो थोड़ा मिला उसकी क्वालिटी सही नहीं मतलब जवानी मिली मिली कितने अच्छे अयाम है होते हैं बड़े हसीन अयाम है होते हैं जवानी के ए? लेकिन कुछ दिनों के बाद बाल सफेद हो जाते हैं और उसके बाद खाट पर बैठा खांसता रहता है नई में खांसी ملی نعمت تو کوانٹٹی صحیح نہیں اور کوانٹٹی جو تھوڑی بہت ملی تھی اس کی کوالٹی صحیح نہیں اور اس کے باوجود جو کچھ الٹا پلٹا ملا وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر آؤ کوالٹی بھی دیتے ہیں کوانٹٹی بھی دیتے اور ابدیت بھی دیتے تینوں چیزیں دیتے ہیں دنیا کی ہر نعمت کے اندر یہ تین تین خرابیاں اللہ فرما رہا ہے سوریہ محمد کے اندر اشار فرماتے مسل جنت اللہ جنگ کی مثال جسے دینے کا اللہ تبارکوں و وعدہ فرمایا ہے اس کے اندر پانی کی نہریں تم ایک تا پانی کے لیے درست آؤ ہماری جنت کے اندر پانی کی نہر نہیں انہار پانی کی لہریں یہ ہے کوانٹٹی ایک ٹای پانی ہو تم آؤ ہماری جنگ کے اندر ہمیں نہریں پانی کی پانی نہریں یہ تو ہوا کوانٹٹی نہر اللہ افر. اور کوالٹی کیا ہے غیر آسین ایک ٹا پانی رکھ کر کے بند کر کے رکھ دو دو مہینے کے بعد دیکھو اس میں کیڑے کسے پڑ جاتے کی وہ تو بیمار ہو جاؤ گے اللہ پر بار آئے نہریں دیں گے ہم یہ کوانٹٹی ہے اور غیر کبھی خراب نہیں ہوگا کبھی سڑے گا نہیں یہ کوالٹی ہے ہماری کوانٹٹی بھی دے رہے ہو کوالٹی بھی دے رہے اللہ فرما رہے ہیں تم ایک گلاس پیور دودھ کے لیے ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے ترس की آؤ دودھ کی لہر نہیں دودھ کی لہر اللہ ہوگا پیلو کی بہر چاہے پیلو گاڑی بناؤ پیو نہر کھائے کے لیے نہر پینے کے لیے تو، دکھانے کے لیے توڑی ہے خوب پیلو کلو مشرو ہنی مری اس کی تعدیر میں نے اس طرح کی ہے خوب, خوب پیو جم کر کے کھاؤ پیو دودھ کی نہریں اچھا یہ تو کوانٹیٹی ہے نہر نہیں نہرے سرستے ہو ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے یہاں نہرے ہیں اور کوالٹی ہم کیا دے رہے لم یا تغیر کام کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا ایک لیٹر دودھ کو دس دن لگ لو اس کے بعد پیو دیکھو کیا ہوتا ہے تب پاس ان کے ایسی گی اللہ فرما رہے ہیں لیکن ہے لمبے صفائی تو آمو اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور تم ایک بوتل شراب کو ترستے ہو شراب یہاں حرام ہے وہاں ملے گی لیکن یہاں کی شراب میں وہاں کی شراب میں فرق جگر نے بڑی عجیب بات کہ کہ یہ جناب شاید کفلسفا کچھ عجب ہے تارے جہاں سے بعد میں بے لے آئے تھے سنا ہے شرابی تھے دیگر صاحب مرادابی کہتے یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے جو وہاں پیے تو حلال ہے جو یہاں پیے تو حرام ہے یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے جو وہاں پیوں تو حلال ہے جو یہاں پیوں تو حرام ہے شراب وہاں بھی ہے لیکن یہاں پیوں کو حرام ہے وہاں پی لوگوں پر مارا حلال ہے جناب فلسفہ ارے بھائی فلسفہ کیوں سمجھ میں آئے تمہارے की نے تو قرآن پڑھا لی دنیا کی شراب میں راخرت کی شراب میں فرق ہے اس لیے وہاں کی, کی شراب میں لا سب اندر ہوگی اور یہاں جب پیتے ہو تو, تو تھوڑی دیر منہ بنا پینے والا ہی جانے کیسا کیسے منہ مرا جائے کروی لگتی ہوگی तो पहले तो मुंह बनाता है कहते हैं मुंह बनाता है इस वजह से कड़वी लगती है तो काय को पीता है मैंने जब काय को पीता है मरने के लिए पीता है मुंह बनाता है और कड़वा कड़वा लगता है बोलते ना पीने के बाद जो सरूर आता है अरे उससे बहुत मजा होता है इस वजह से कड़वाहट तो थोड़ा थो सा उस सरूर की खातिर जो बाद में चढ़ता है दबारा कर लिया जाता है अल्लाह बढ़वा है हमारी जन्नत की जो शराब है उसकी क्वालिटी देखो उसकी क्वांटिटी देखो वो ایک دو تو ہسکی طرف لیے ترقتی تم شراب کی نہریں نہر نہیں نہریں نہر کی جمع ہے نہر کیا پیورل ہے شراب کی نہر ہے یہ ہے کوانٹیٹی اور لذت نشارے دن پیئے تو مزہ آ جائے لذت آ جائے وہ منہ بنانا نہیں پڑے گا پیجے مزہ آ جائے گا ہاں ہاں لفظ الار پینے والوں کو مزہ آ جائے پینے والوں کو لفظت آ جائے اللہ کے بارے کو تعلق کا لفظ اس کے لذت لفظ الار ہاں پینے والوں کو مزہ آ جائے پینے والوں کو لک آ جائے پینے والا لذت سے مشہور ہو جائے یہ حکیم لوگ جب دب دوا کا نسخہ لکھتے تو کہتے تھے دوا کے اس نسخے کو شہد حاج کے ساتھ پینا کہاں شہد ملتا ہے آج کل دیکھو وہ بالٹی لے کر کے آتے ہیں اب نیا ڈنڈا نکالا ہوا ہے شہد جو بیچتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے شہد کے اندر بہت ساری شکر ملا دیتے ہیں اب کہتے ہیں کہ اس کو لوگ داؤد کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں پورا شہد کا چکر توڑ کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور کچھ مکھیاں ڈال دیتے ہیں اس طرح دھوکہ دیتے ہیں دیتے ہیں دھوکہ یا باندھی یا کھلا اور لوگ خرید لیتے ہیں جن کو شہد خالص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 یہ ہےز کوانٹر بالکل خالی پیور یہ ہے کوالٹی یعنی آؤ تو شہد کی کوالٹی بھی دیتے ہیں ہم شہد کی کوانٹٹی بھی دیتے ہیں اور ہر جگہ فرمایا گیا جنت میں آنے کے بعد جنت سے نکالی نہیں جاؤ گے یہاں جو محنت ملتی ہے وہ چھل جاتی ہے ایک آدمی ڈاکٹر ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ڈاکٹری ختم ایک آدمی زندگی پر محنت کرتا ہے پوری جوانی لگا دیتا ہے انجینئرنگ کے اثرار پڑھنے میں اور اس کے بعد مر جاتا ہے انجینئرنگ دنیا میں گیا خالی عمل لے کر کے کچھ گیا نہیں ساتھ اس کے چند گز کفن کے سوا اللہ فرما ہے کہ آؤ ہماری جنگل یا گئے نا داڑھی نہیں ہوگی داڑھی رکھ لو بھائی داڑھی رکھو داڑھی رکھ لو رکھو اس لیے جنگل میں داڑھی نہیں ہوگی ہوں گے اللہ سب چیکنے ہوں اور ایک ہی عمر ہوگی اور سب خوبصورت سبشن جن نعمتوں کا ذمہ لگا میں تصور نہیں کیا ہوگا وہ ساری نعمت وہاں موجود اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے اللہ نہ تو جوانی کے چھن جانے کا ڈر نہ جوانی کے لمحات کے گزر جانے کا ڈر نہ تو نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر نہ جنت سے نکالے جانے کا ڈر کیا مستی ہوگی کیا رہنا ہوگا کیا جینا ہوگا اللہ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 اللہ تمہارے پتانے کا ضرورت کے طریقے جانا یعنی احکام خداوندی کی تاریخی کرو جنت میں چلے جاؤ گے احکام خداوندی کے خلاف ورزی کرو گے جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے گویا جنت میں جو خور کا سبب عمل سوال ہے اللہ تمہارے خطانہ نے جنت میں تو خور کو جزا کو عمل سوال تکڑ کرایا جزا یہ مسبت ہے اور عمل سوال سبب ہے اس سبب سے تم جنت میں جاؤ گے جزا کا جنت بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے اچھا عمل سبب ہے اور جزا جنت یہ مسبب ہے سبب وجود میں نہیں آئے گا مسبت وجود میں نہیں آ سکتا اللہ سبارکہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کے طبقے پتہ فرمائے گا نارحمد اللہ رب ال